قب اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہے وہ لوگ آخرت کی آمد سے اس طرح نامید ہیں جس طرح اہل کفر قبر میں مدفون مردوں کے زندہ ہونے سے نامید ہیں اس صورت کی یہ آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مرکزی مضمون کی مزید تاکید فرمائی ہے اور مومنوں کو تمبی کی ہے کہ تمہارا ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اہل کفر کو اپنا دوست نہ بناؤ جن سے اللہ ان کے کفر کے سبب غضبناک ہے بعض مفسرین نے اس آیت کو یہود کے ساتھ خاص کر دیا ہے اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہو چکا ہے اور یہود ہی وہ لوگ ہیں جن کی قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں یہ صفت بتائی گئی ہے شوقانی لکھتے ہیں کہ پہلا قول راجح اور اولا ہے اس لیے کہ اللہ تمام اہل کفر سے حالت غضب میں ہوتا ہے ان کافر قوموں کی دوسری صفت یہ ہے کہ انہیں آخرت پر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے جیسے ان سے پہلے کافروں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا جبھی تو سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں خلاصہ یہ کہ جن سے اللہ غزب ناک ہو اور جو آخرت کے منکر ہوں ان سے دوستی کرنی مسلمانوں کے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں اس لیے کہ وہ بظاہر دوست بن کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گہری سازش کرتے رہیں گے اور ان کی حد تل الامکان یہی کوشش ہوگی کہ مسلمان بھی انہی کی طرح ملحد و کافر ہو جائیں وب اللہ